سوال یہ ہے کہ مجھے کسی صاحب نے یہ بتایا تھا کہ یہ حدیث کا واقعہ ہے کہ نبی کریم علیہ اللہۃ السلام نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ روزے کی حالت میں کچھ کھا رہا ہے تو آپ علیہ السلاۃ والسلام نے اسے یاد نہیں دلایا کہ تمہیں روزہ ہے اور یہ بھی کسی نے مجھے حدیث بتائی ہے کہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی روزے دار آپ کے سامنے کھا پی رہا ہو اور اسے یاد نہ ہو تو تم اسے یاد نہ دلاؤ اس کی میں نے مطلب آپ سے معلوم کرنا تھا اس کا کہ واقعی یہ کہیں پر حدیث پاک کا یہ اس قسم کا مضمون ہے یا نہیں بہت بہت شکریہ جی بھائی دہلیم بھائی ایسی حدیثی میں ہے کہ روزے دار اگر بھول کے کھائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا اور وہ کی ہلکی مہمانوازی میں ہوتا ہے رب اس کی اس وقت مہمانی کر رہا ہوتا ہے تو یاد کرانا نہ کرانا دونوں ہی جائز ہے اب اگر کسی کو پتا ہے کس کا روزہ ہے یہ تو یہ ہے تو ایسے کہتا ہے تیرا روزہ نہیں ہے اس کو ممکن ہے یہی نہ پتا اس کا ہو ہے تو وہ حیران ہو رہا ہے تو مسلمان ہو کے جبھی رمضان میں کھا رہا ہے تو کہتا ہے تیرا روزہ نہیں تو کھا رہا ہے اس یاد آ جائے گا میرا روزہ بھول گیا لیکن کسی کو پتا ہے کہ اس کا روزہ ہے اور اس نے روزہ توڑا بھی نہیں ہے اس, بھی نہیں کیا, بھول بیا, تو پھر اگر اس کو نہ جان کر تو وہ بھی نہ کرانا بھی جائز ہے یہ بھی میں ہے کہ اس وقت اللہ کی نہیں کر رہا ہوتا ہے لہٰذا اس کو کھا پی لے لینے دو اس کو اس کا بھی سواد ہوگا اور وہ بھی نہیں ٹوٹے گا